کیا سائنسی علوم بھی معرفت الہی کا ذریعہ بن سکتے ہیں جی ہاں سائنسی علوم بھی معروف الہی کا ذریعہ بن سکتے ہیں اسی طرح اگر سائنسی علوم دین اسلام کی خدمت کی نیت سے یا رب ربطع کی مارفت حاصل کرنے کی نیت سے حاصل کیا جائے تو یہ بھی ثواب اعظم کا کام ہے اور ہم پاک میں غور و فکر کے بارے میں جو کہا گیا وہ اس سے اس پر بھی عمل ہوگا تو سائنسی علوم حاصل کرنا بھی ثواب کا کام تفصیل فراف الجیدان میں جو بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ اس طرح جتنا سائنسی علم زیادہ ہوگا اتنی ہی اللہ تعالیٰ کی عظمت و قدرت کی پہچان زیادہ ہوگی شرعی باؤنڈری کے اندر رہ کر علم حاصل کرنے میں کوئی قواہت نہیں ہے یہ مسکنسپشن ہے یہ غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے کہ اسلام یا اسلام جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں وہ دنیاوی تعلیم سے دور رکھنا چاہتے ہیں ایسا نہیں ہے لیکن اسلامی تعل دنیاوی تعلیم حاصل کی جائے شریعت کی باؤنڈری میں جائز طریقے سے حاصل کیا جائے اور اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اگر سائنس پڑھی جائے تو یہ بھی ثواب کا کام ہے جواب درست دے دیا ہے جناب